اسلام اور تعلیم مفتر اسلام حضرت مولانا سید ابسن علی نبی علیہ کا مواقع بارہ جولائی 1978 کراچی یونیورسٹی میں ہوا خطاب بھٹک کی ویب سائٹ بٹکلی ڈاٹ کام اور اردو اردو ڈاٹ کام میں پیش خدمت ہے <سلام> <سلام> پہلے بار پہلے بار اگر کے میں, میں تقسیم کا کام نہیں ہوں اور میرا فیصد ہے گاڑی ہے جو کشمیری اس کو مغربی اور امنی میں تقسیم کرنا صحیح نہیں اور جیسا کہ اللہ اقبال نے کہا ہے کہ حدیث کم نظرہ پھر کہ قدیم وغیرہ حدیث کم نظرہ پھر کہ میں اس کا قائم نہیں ہوں ایک قدیم ہے ایک ان جدید ہے ایک ان مشرقی ہے ایک کن مغدی ہے ایک ان خانق نظری ہے ایک عملی ہے میں اس मैं दिन किडनी और जेबी का भी पाये मैं दिन एक तलाकत मानता हूँ यह एक इंसानी तजेबा जिस पर किसी खासी चीज की कोई छाप नहीं है और नीचे में दूसरी दूसरे के बीच जबरातियाई या नकली या तारीखी यातिया हर का पाय है میں اس کو ایک है مانتا ہوں اور اس کے پانی کی خوشی کی ہے اس کے باوجود میں اور اس جان کے ذرے داروں کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہاتھ ان عیب تعلیموں اور خطاب کرنے کے لیے انتخاب کیا ہے جس کا صحیح یا غلط طریقے پر حقیقت یا نے شرط کی بنا پر انتخاب اور تعلق قدیم تر کے تعلیم سے ہے اس لیے میں خوشی نظری اور آپ کو جاننا کہ اس مستقامہ کا واقعی ہوں کہ اس نے اتنا کوئی تکلیف نہیں کی میں علم ادب شاعری بلسبہ کسی میں اس اصول کا کاریہ نہیں ہوں کہ جو اس کی مرضی پہلے پر آئے میرا شعرہ اس قابل احترام نصاب کی طرف نہیں ہے بلکہ جو ایک یونیفارم بن گیا ہے اور یہ مان لیا گیا ہے کہ جس کے قسم پر یہ قبا نہ ہو یہ وکیل ہو وہ نہ قابل مستقبل سے کتاب ہے اور نہ بس قسم کی ادب و شاعری کی حال نہیں ہے کہ جو ادب کی دکان میں لگائے اور اس پر ادب کا سائن بورڈ آویدہ نہ کرے اور ادب کی ورزی پہن کر کسی مشاہدے میں کیا کسی محفل ادب ملنا ہے وہ بے ادبی کا مستقبل ہے وہ بڑا بے ادب ہے اور لوگوں نے ایسے کچے تعلیموں کا اور ایسے پیدائشی ادیبوں اور شاعروں کا قصور کبھی معاف نہیں کیا ہے جن کو جن کے کسی پر وہ ورزی دکھائی نہیں دیتی ہے جن کو بدکسمتی سے ان وردیوں کے گودام سے کوئی ورزی مل نہیں سکی اور اگرچہ میں علم کی عقافیت کا قائم ہوں علم کی عالمیت کا علم کی انسانیت کا قائم جس میں خدا کی رہنمائی ہر دور میں شامل نہیں ہے اگر خلوص ہے اور تب بھی طلب ہے کیونکہ میں شکر گزار ہوں کہ اگر میں پورے طور پر اس ورزی میں ملبوس نہیں تھا لیکن مجھے ایک محفل میں بات پانی کے لیے آپ نے ادھر وقتی اور یہ بہرحال ایک قدم ہے اور میں چاہتا ہوں کہ اس کی تکلیف کی جائے ہماری قدیم دستہوں میں مائلی تعلیم کو بلایا جائے اور ہماری و نظامات میں ان کو یاد کیا جائے اور موقع دیا جائے جنہوں نے فلوس کے ساتھ پڑھا ہے اور انسان کے پیدا کیے ہوئے علمی اور ادبی ذخیرے سے فائدہ اٹھایا ہے حضرات میں شکر گزار ہوں کہ مجھے اس باوقع دانشگاہ میں ایک ایسے مجمے کے سامنے اپنے تعداد کے اظہار کا موقع دیا جا رہا ہے جو کل کسی ملک کے نہیں بنتے شاید اور بھی دوسرے تعلیم ملکوں میں کوئی بہت اہم کردار ادا کر سکیں یا جن کے ہاتھ میں جمع کار آئے کم کم تعلیمی تربیت کی رہنمائی اور سربراہی ان کو موقع ملے میں نے کئی جدید ماہرین تعلیم کیا یہ فوج پڑھا ہے سر پرچین کا نام بھی اس وقت یاد ہے اور غالبیوی نے بھی کہیں لکھا ہے کہ تعلیم کا اصل مقصد یہ ہے کہ جس قوم کو یا جس نسل کو وہ تعلیم دی جا رہی ہے اس کے معتقدات اس کے جو حقائق ہیں صحیح ہو یا غلط اس سے بیس نہیں اس کے جو عقائد ہیں اور اس کو جو ورثہ ملا ہے اپنے گزشتہ نسلوں سے اور جو چیزیں اس کو عظیم ہیں ان کی نہ صرف حفاظت کریں بلکہ ان کو ذہن و دماغ میں ذہن و قلم میں راست کریں ان کو پیرخت کریں اور ان کے لیے درائل فراہم کریں اور ان کی وقت پیدا کرائے میں نے تعلیم کی تاریخ کے سلسلے میں جو کوششیں دیکھی ہیں اور جو باتیں میری نظر سے گزری ہیں ان میں میرے نے رکھی سب سے زیادہ جامع اور عملی تاریخ ہے تعلیم کیوں دی جاتی ہے اور تعلیم پر خاص طور پر تعلیم پر کسی قوم کی توانائی اس فیاسی کے ساتھ اس فراسری کے ساتھ اور ایسے منظم طریقے پر کیوں سرچ کی جاتی ہے کیا اس لیے کہ وہ تعلیم خلیج پیدا کر دے اس قوم کے سرمائے اس قوم کے کی روایات اور ان عزیز ان چیزوں کے درمیان جو اس کو عزیز ہے اور عزیز ہونے کے لیے کوئی شرط نہیں ہے جو چیز جس کو عزیز ہو کسی قوم کی اولاد عزیز ہے آپ اپنے قواعد نکالیں اس کو تو وہ تو اس کے جگہ کے ٹکڑا ہے وہ عزیز ہے اس لیے یہ بہت نہیں پائی جا سکتی کہ وہ چیزیں عزیز بنانے کے قابل ہیں یا نہیں لیکن جو چیزیں اس کو عزیز ہیں جو حقائق اس کو عزیز ہیں جو خیالات اس کو عزیز ہیں جو اقدار جو وفائی ویلوز اور کنسپشن اور آئیڈیاز اس کو عزیز ہیں جو ذخیرہ جو اس کو اپنی ہیریٹیج یا ڈگری جو بھی اس کا لڑکا ہے اس کے اثرات کا وہ عزیز ہے اس میں آپ ہی نکالیں آپ کہیں کہ اس میں موسیقیت نہیں ہے آپ کے اس میں گہرائی نہیں ہے یہ باتیں تعلیم سے نظام تعلیم سے کوئی تعلق نہیں رکھی تو تعلیم کا حصہ فرض یہ ہے کہ وہ ان دونوں کے درمیان کوئی رشتہ پیدا کرے اور قوم نئی نسل کی طرف اس دخیلے کو منتقل کرے جو اس قوم کو عزیز ہے اور جس پر اس کے اصلاب کی بہترین طاقتیں اور اس کی طویل اور اس تلیل تلیل مدت تک ہوئی ہے اور جن کے لیے بعقات اور برتازمہ ہوئی ہیں وہ قومیں سینا صبر بن گئی ہیں انہوں نے اپنے جان کی عزت بہت کی بازی لگاتی ہے تو یہ بحث بڑی راہمانہ بڑی شنجینانہ بڑی غیر بڑی غیر ہمدردانہ بحث ہے جس میں ذوق ترین کا اور احساس لطیف کا کوئی شائقہ نہیں ہے کہ ان قوموں نے ان اقدار کے لیے کیوں جنگ کی یہ ایک دوسری بحث ہے فلسفے اخلاق کی بحث ہے یا تاریخ کی بحث ہے لیکن جو چیزیں اس کو عزیز ہیں جو سرمایہ اس کو عزیز ہے اس سرمایہ کو قدیم نسل سے لے جدید دسل کر جدید نسل تک منتقل کر لیں اور وہ پھر منتقلی نہ ہو جائے کہ طوطے کی کو رٹا دیا جائے بلکہ وہ اس کے حل و دماغ میں جاگوزی ہو جائے اس کا ذہن اس کا ذوق اس کو قبول کر لیں اور جذب کر لیں یعنی وہ اس کے لیے کوئی خارجی اور کچھ اجنبی چیز نہ ہو بلکہ وہ اس کی ایک داخلی چیز بن جائے اور कह کہہ سکتے ہیں کہ اس کا जाए بن جائے میں تعریفیں میری نظر سے گزری ہیں میں دادا بچی مطالعے کا دعویٰ نہیں کرتا لیکن مجھے شوق رہا ہے فن تعلیم پر جدید کتابوں کے پڑھنے کا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تعلیم بہت جامع ہے لیکن جب کوئی کسی ایسی ملت کا معاملہ ہو کہ اس کے حدود صرف یہاں تک محدود نہ ہو کہ اس کے اخلاق نے کچھ چیزیں پیدا کی تھی کچھ تباہماہی کی تھی کچھ کاغذ اور بسوس چھوڑے تھے کچھ انہوں نے جمیلا کی یادگاریں شروع کی فن کامیر کی کچھ یادگاریں شروع کی نئی نسل کو ان سے اگاہی ہونی چاہیے اور وہ چیزیں ان کو اسی ذرا حصیز ہونی چاہیے اور ان کی حفاظت کے لیے اس کے اندر وہی جذبہ ہونا چاہیے جو قدیم نسلوں میں تھا معاملہ صرف اس حد تک نہ ہو یہ تو دنیا کی تمام عزتوں تمام جماعتوں کو جا سکتا ہے لیکن جب اس سے قدم آگے بڑھ کر اور یہ قدم بہت وسیع اور علیز قدم ہے اور بڑا ضرورت مندانہ قدم ہے جب معاملہ یہ ہو کہ وہ عقائد اور وہ افداد اس کی اپنی بنائی ہوئی پیدا کی ہوئی نہ ہو بلکہ وہ ان کو خدا کی ان کا سر چشمہ بال ہو ان کا سر کتاب آسمانی ہو ان کا سر چشمہ ہو ان کا سر وہ علم نئے ہو اور وہ علم اظہین ہو جس میں کوئی تغل نہیں ہوتا سب ذمہ بہت پر جاتی اب اگر کوئی نظامت یہ خدمت انجام دیتا ہے شعوری طور پر یہ غیر شعوری طریقے پر ہراقی طریقے پر یا غیر نظامی طریقے پر کسی کسی مفرت کی بنا پر یا کسی بڑی گہری سازش کے بات ہے وہ سازش اس ملک کے اندر ہوئی ہو یا اس ملک کے باہر ہوئی ہو کہ وہ نظام تعلیم یہ خدمت انجام دے رہا ہو کہ جو اس نظام تعلیم کے ساتھ پر سابطہ ہو جو پروڈکشن ہو جو اس کے نتیجے پیدا ہوئے ہو ان کا عقیدہ وہ تمام عقائد اور اقدار سے اڑ جائے یا متجل ہو جائے جس اس کی چولہے ہل جی جائیں اور وہ ایک دائمی شک میں اور تردد میں مبتلا ہو جائے وہ ایک مینٹل کانفلکٹ میں ایک ذہنی کشمکش میں مبتلا ہو جائے اور خود اپنی افرادی زندگی کے حد تک نہیں بلکہ یہ کانفلکٹ جو ہے یہ کشمکش جو ہے اس فرد سے کے وطوط سے تجارت کر کے اس ملت کے رقبے اس ملت کے, کے میدان زندگی میں کار فرما ہو وہ اس کو متاثر کر رہی ہوں اور ایک بڑی میں پورے کشپکش ایک بڑے پورے سنگ بدما ہو جائے اس نسل کے درمیان اس تعلیم یافتہ نسل کے درمیان اور ان اقدار کے درمیان ان مقاہم کے درمیان ان اعتاد و خیالات کے درمیان اور میں اس میں, میں اس کا ورثے اور کرکے کو زیادہ قائم نہیں میں اسلام کو ایک کرکے کی حیثیت سے ماننا میں اسلام کی کوئی بڑی تاریخ نہیں سمجھتا اس मैं میں لکھی آپ اسلام یا آپ اسلام پر جو کتابیں لکھی گئی ہیں ان سے کچھ زیادہ قائل نہیں ہوں میں اسلام کو ایک پیغام حیات سمجھتا ہوں میں اسلام کو زمانے کا ساتھ دینے والا نہیں بلکہ زمانے سے آگے چلنے والا میں اسلام کو زمانے کا رقبر زمانے کا رقیقار نہیں بلکہ اس کا موثر سمجھتا ہوں عطالیت سمجھتا ہوں غارثت سمجھتا ہوں اس لیے جب کسی میں اس کی نیت پر حملہ نہیں کرتا مجھے کسی کی نیت پر حملہ کرنے کوئی حق نہیں فرق کی نیت پر حملہ کرنے کا حق نہیں اور جماعت کے حق پر کسی ارادی کی نیت پر حملہ کرنے کیا ہو سکتا ہے میں اپنے حدود سے واقف ہوں اور میں اپنے ان حدود میں رہنا چاہتا ہوں اور پورا راؤس دیتا ہوں لیکن اگر غیر ریاضی طریقے پر یا اتفاقل یا کسی کاشش کے ماتحت کوئی اعلیٰ تعلیم یہ نتیجہ پیدا کرے کہ اس کی نسل ان تمام اقدار کے بارے میں ان تمام عقائد و خیالات کے بارے میں شک میں اب تلا ہو جائے اس کا یقین ان سے اٹھ جائے اور وہ ان کو ایک طبی تسلی یا ڈھکوسلا سمجھنے لگے یا کم سے کم اس کو اس وہ اس پر اس کا یقین کا جواب بند ہو کہ وہ ان کی حمایت کرے ان کے لیے سینا شبر ہو اور ان کے لیے کبھی کبھی نبردازہ ہو جانے کے لیے کارکار حیات پہ بھی وہ آ جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ تعلیم سے انتشار کب آئے اگر ایک ایسی قوم کا معاملہ ہوتا جیسے مسئلہ میں آپ سامنے سبائی کے ساتھ رد کرتا ہوں اور مجھے زبانی کی یا کسی معذرت کی ضرورت نہیں کہ میرا تعلق ہندوستان سے ہے میں ہندوستان سے آیا ہوں اور ہندوستان واپس جانے کی نیت رکھتا ہوں میں اس لیے کہتا ہوں کہ بہت سے بھائی آئے اور مہردانی سے نیچے پر رہ گئے میں یہاں آیا ہوں ہندوستان واپس جانے کی نیت رکھتا ان کو فیس کرنے میں ان سے میں ملانے میں وہاں کے ٹیلنٹ کو قبول <سؤال> کرنے میں وہاں مل رہے ہندی ہندی یا اسلامیہ کی شخصیت کو برقرار رکھنے کے لیے جو علمی فکری سیاسی اور ذہنی اور اذاتی جنگ اس وقت دردیش ہے وہ جنگ میں جو لذت ہے میں نہیں سمجھتا کہ دنیا کسی چیز میں وہ لذک ہے میں اس لذت سے دستبردار ہونے کے لیے لذت بھی ہے عزت بھی ہے میں اس لذت اور عزت روز ذبردار ہونے کے لیے تیار نہیں اس لیے میں آپ کے پاس آیا ہوں آپ کا بڑا کرم ہے اور کسان رشید صاحب کا جن کے والد سے مجھے نیا فلدانہ تعلقات تھے اور میرے اوپر بزرگانہ نظر تھی میں بہت ممنون ہوں کہ انہیں مسلموں نے مجھے موقع دیا لیکن میں بے چین کہ وہاں جا کر اس, اس کشمکش میں شیخ ہو کہ جو ہندوستان کی قسمت کا فیصلہ کرنے والی ہے نہ مسلمانوں کی قسمت کا بلکہ ہندوستان کی فیصلہ کرنے والی ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہاں میرا اور میرے دوستوں کا ایک مقام ہے اس لیے کہ ہم لوگ وہاں عراقے تھے اور ایک منصوبے کے مارکیٹ کرے لیکن میں کہتا ہوں کہ اگر اس تعلیم کا ایک مسئلہ ہندوستان تک محدود ہوتا بڑی معاملہ ہندوستان کا ہوتا تو میں وہاں بھی اس کی اجازت کر دیتا کہ وہاں کی تعلیم وہاں کے نوجوانوں کو مطلب ہندو نوجوانوں کو ہندوؤں کی روایات اس کی تہذیب سے وہ بیدار بنا دے یہ ان کی نقطۂ نظر سے میں کہتا ہوں کہ ایک ہندوستانی کے نقطۂ نظر سے یا سمجھ کہ ایک ہندو والے تعلیم احتجاج کبھی نہیں دے سکتا کہ ان کا نظام تعلیم ہندوستان کے نظام تعلیم ایسے نوجوانوں کو پیدا کرے جو اس پورے تہذیبی ورثے سے اور اس پورے ذخیرے سے جو ہندوستان نے پیدا کیا ہے اس میڈیاتی میں یا منصبے میں وہ اس سے دستبردار ہو اور بلکہ اس سے مترسر مطلب ہو تو میں کسی عیسائی ملک میں کیسے اس کی اجازت دے سکتا ہوں میرے نزدیک یہاں کا معاملہ اور جہاں ہم ہے ہمیں کبھی یہاں آپ سے یہ اختلاف کر رہا ہوں تو میرے سامنے یہ تمام اسلامی محکے میرے سامنے ترکی ہے, سامنے ہے. اور سامنے سعودیہ بھی ہیں جہاں تین مہینے پہلے ایک ہاربرشن کانفرنس ہوئی تھی کسی جگہ بھی کہتے میں ہندوستان کی طرف جایا تھا وہاں میں نے جو پیپر پڑھا تھا اس میں میں نے اسی چیز کا اظہار کیا تھا یہ معاملہ کہیں زیادہ سنگین اور نازک ہو جاتا ہے جب کسی اسلامی ملک کا معاملہ ہو اس اسلامی ملک وہاں جو قوم بستی ہے جو مسلمان آبادی ہے وہ اپنا اپنی ایک شخصیت رکھتی ہے پرسنالٹی رکھتی ہے یعنی ایک ملی ملی شخصیت ہوتی ہے اور اس کے پاس ایک پیغام ہے اس فرض کو دنیا میں ایک فرض انجام دینا ہے اس کی ایک ذمہ داری ہے تو اگر تعلیم وہاں اس نقل میں کر دیتی ہے اور صرف یہ فرض انجام دیتی ہے خدمت انجام دیتی ہے کہ وہ نقل جب کسی دانشگاہ ہے میں جام میں کراچی کو خالی نہیں کہتا کسی گریشکار جامع ادر ہو جامعہ ہو وہاں سے پڑھ کے نکلتی ہے وہ بیگانہ بن جاتی ہے وہ قوم بن جاتی ہے جو کسی ہوتی ہے اور وہاں کے لیے اجنبی عنصر بن جاتا ہے ایک نئی پیچیدگی پیدا ہو جاتی ہے وہاں کی زندگی میں ایک نیا پرابلم وجود میں آتا ہے ایک نئی گاہ وہاں کی حیات میں پڑ ہے تو وہ ملت یا ملک جو جس کے متقدات اور جس کے افزار حیات اور جس کے نقطۂ نظر اور جس جس کے خدر کی بنیاد پر ہے اور جس کو حقیقت جس کی یا کتابیں کائنات جس کے حقیقت یہ ہے کہ وہ کائنات سے مختصب ہے اگر وہاں تعلیم کا تمرا تعلیم کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ یہ غریب انتشار ایک ایک موریل جن اور ایک زبردست کشمکش اس نئی نقل کے درمیان اور اس کے خاندانوں کے درمیان اس معاشرے کے درمیان جس سے اس کا تعلق ہے اور ان نو نحانوں نوجوانوں کے درمیان اس, اس لڑکے کے درمیان جس کے غلط مجبور استعمال کرتا ہوں وہ پوری تاریخ اور وہ پورا کارنامہ یہ جو مسلمانوں کا جو کنٹریبیوشن ہے ان کا جو مقام ہے ان کی جو رہنمائی کا مقام ہے اس کے درمیان جو مسلمان کا مقام رہا ہے قیادت کا اس کے درمیان اور جو مسلمان کا, کا پیغام ہے اور اس کو اس کے انجام دینے کا کام ہے اس کے درمیان ایک کشمکش لاپانی کشمکش غیر کا کشمکش پیدا ہو جاتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی خدمت نہیں ہے سروس نہیں ہے جس سروس ہے بد خدمت ہی ہے ہاں مجھے معاف کریں میرا اشارہ کسی جامعہ کی طرف اور جامعہ کسی ذمے داروں کسی طبقے کی طرف نہیں ہے میں بالکل اصولی ہے کہ قصول کر رہا ہوں کہ ایک جامعہ جو کسی شہری ملک میں قائم ہو اس کا سب سے بڑا فرق یہ ہے کہ وہ ان اقدار اور اس عقائد و خیالات پر اس تہذیب پر اس پیغام پر ان امتیازات اور پر یقین پیدا کرے جس کی وہ کون حامل ہے اور وہ یقین محنت میں یقین نہ ہو ایک ایسی محل یقین میں نے کا ایک چلتے آدمی پہ یقین نہ بلکہ ایک پڑھے لکھے انسان کا ایک اسکالر پہ یقین ہو ایک ایسے آدمی پہ یقین ہو جو اپنے ساتھ لڑائی کا جشب رکھتا ہو جو جس کا دل جتنا مطمئن ہو اسی درجے اس کا دماغ بھی مطمئن ہو یہ کہ کل جو مومن دماغ کا پہلے یہ کسی مغربی فلسفے کے مغربی فلسفے کے متعلق کل جو مومن دماغ کا طرف فرق اور جماعت کے درمیان بھی کشمکش جائز رہی اسی طرح سے فرق کی زندگی میں فرق کے قلب دماغ کے درمیان بھی کشمکش درست نہیں اس کی یاد نہیں دی جا سکتی یہ کشمکش اگر کوئی جامعہ یا جامعہ کا کوئی نصاب یا جامعہ کوئی طریقۂ کار اگر یہ کشمکش پیدا کرتا ہے تو یہ کشمکش ملک کے لیے ملک کی کوئی خدمت نہیں بلکہ بد خدمت ہے میں سمجھتا ہوں آپ نے مجھے اپنی خراب سے یہ موضوع دیا ہے کہ اسلامی جامعات کا یونیورسٹیوں کا مقصد کیا ہونا چاہیے میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑا مقصد واقعات یہ ہے کہ وہ اس ان چیزوں پر یقین پیدا کریں وہ یقین تو علی کی رات ہوتا ہے میں یہاں پر یہ اضافہ کروں گا وہ یقین تو علی کی رات ہوتا ہے متعلق راستے ہوتا ہے کے را होता ہےماغی سکون کے را ہوتا ہے تقابلی مطالع تقابل مطالعے کے راستے ہوتا ہے وہ اطمینان کہ جو کسی شخص کو رشتہ طور پر حاصل ہو جاتا ہے قلبی طور پر حاصل ہو جاتا ہے لیکن وہ اس دماغ اس مطمئن نہیں ہوتا وہاں کے دماغ کو پہلاتا رہتا ہے پتلاتا رہتا ہے وہ اپنے دماغ کو بیدار نہیں ہونے دیتا لیکن باپ باقی ملتوں کا حال ہے کہ وہ اپنے مذہب کی بقا اور اپنے مذہب کی ترقی اسی میں سمجھتی ہے کہ ان کا شعور جاگنے نہ پائے اس مذہب کے حامل یا اس مذہب کے حلقہ بدوشوں کا شعور جاگنے उनकी پائے وہ ان کی شعور کی زندگی میں تین کی موت سمجھتے ہیں اسی لیے جج اور اسٹیٹ میں Uh, میں وہ کشمکش پیش آئی جس کی کتاب میں آپ پڑھتے ہیں یہ چیز پیدا ہوئی کہ کلیکا کی بنیاد اس پر کی کہ انسانی شعور جتنا سوتا ہے بلکہ اس کو نولیا کے دے, دے کر اور سنانا چاہیے اور انسان کتنا محدود رہے بلکہ بہتر یہ ہے کہ وہ ہی بالکل آئی پہلے سے جو ہو اسی وقت تک مسیحیت کی زندگی ہے اسی وقت تک بائکنگ پر ایمان سے ہوگا کہ جو بات ایسی چیزیں پیش کرتی ہے اپنی ایسی ایسی کتابیں ایسی چیزیں پیش کرتی ہے کہ جن کی علم نہیں کرتا بلکہ علم ان کی نہیں کرتا ہے اس لیے کلینک نے اپنی خیریت اس میں سمجھی کہ انسان کا شعور مچھلی کا شعور پیدا نہ ہونے پائے اور علم ترقی نہ کرے اس لیے ان کو علم سے راہ ہو کر کھڑے ہو گئے اور علم کے لیے وہ سنجیدانہ ثابت ہوئے بلکہ انہوں نتیجہ نکلا کہ بڑھنے اور جلد پہ ایک انسان کی فکر سے قطر تھا جی تو انسان کے اندر کا ایک جذبہ تھا جیس تو بدا کی ایک نعمت کی جیل تو دنیا کی ایک ضرورت کی جن کو تو بدھانے پھلنے بولنے اور پڑھنے کے لیے پیدا کیا تھا مٹنے اور مجھانے کے لیے نہیں پیدا کیا تھا مٹ نہیں سکتی نتیجہ یہ ہوا کہ گلیفا کو طرح اور ایک بات سمجھنے کی جو ان کے اندر خواہش تھی اس کو کلیسا دبا نہیں سکا اور کلیفا کو اس کے سامنے ہتھیار ڈالنے پڑے اور یہ وہ موس واقعہ تھا جو اگرچہ نتیجی یورپ پر پیش آیا لیکن اس کا اثر تقریباً تمام دنیا پر پڑا تمام ملائی پر پڑا اور بہت سے لوگوں نے یہ نتیجہ نکالا کہ علم آپ دونوں ساتھ نہیں کر سکتے لیکن وہ مذہب اور علم کی طرف بھی دونوں ساتھ نہیں کر سکتے اور افسوس ہے ہیں تاریخ کے تاریخ کے تاریخ کیسی مجھے یہ اخراج کرنا پڑتا ہے کہ بعض باغ اسلامی عہدوں میں تھوڑے وقت کے لیے بعض بعض ملکوں میں یہ غلطیار پیدا ہوا اس کا کوئی مطابق نہیں رکھتا پھر کشنان گرو اس اس کے منکر ہیں اور اس کے باغی ہیں محب دانت محب دانت، دانت جو مزار پیدا ہوئے اور بڑے اور بھلے بھولے وہاں کو اس بات کی گنجائش ہو سکتی ہے لیکن اس نے سب سے پہلے دین کا اور اپنے اعلان اس طرح کیا کہ اللہ اللہ عبد القلم المسانی تھوڑا خلق سے الانسان من علب کے تھوڑا عورت وغم اللہ قلم اللہ الانسان معلوم یا جس نے اپنی بڑی کے قریب اور اپنی چیٹے میں بھی اس حقیقت نہیں کیا اس شوبے خود کو فراموش نہیں کیا اور جس نے اس حقیقت کو نظر نہیں کیا کہ علم کی قسمت قدم سے وابستہ ہے اس نے علم کو بھی نہیں کیا اور قدم کو بھی نہیں کیا راج گھاٹ کی اس تنہائی میں جہاں ایک نویل عمی اللہ کی طرف سے دنیا کی ہدایت کے لیے پیغام لینے گیا تھا اور جس نے یقین دا قرآن پنس جس رہے تک اس نے جنم کو حرکت دینا خود نہیں سیکھا تھا جو قرآن کے سم سے नहीं نہیں تھا آپ خیال کیجیے کیا دنیا میں دنیا کی تاریخ میں اس کی نتیج مل سکتی ہے اور اس بلیدی کا تصور ہو سکتا ہے کہ نبی عملی پر ایک انتہا کے درمیان ایک ایسے ملک کے درمیان کہ جہاں دل کا ہنر حام نہیں تھا جامعہ نکاح کی بڑی چیز ہے جہاں حق شناختی لٹریسی بھی وہاں حام نہیں تھی وہاں اس ندی پر وہی نازل ہوتی ہے پہلی بار وہی نازل ہوتی ہے اور آسمان و زمین کا رابطہ پہلی مرتبہ خریدوں کے بعد قائم ہوتا ہے کم سے کم عزت بچی کے بعد وہاں جو پہلی وہی نازل ہوتی ہے ابتدا او بدھ کرنی اس کی ابتدا پہلے کرنی نماز پڑھو بلکہ اس کے ابتدا کی لفظ تھا اور جو خود پڑھا پہنچے تھا اس پر جو وہی نازل ہوتی ہے اس پر کو جاتا ہے ایک اس لیے تمہیں جو امت دی جانے والی ہے وہ امت میں نے طالب علم سچی طالب علم نہیں ہوگی بلکہ معمول ہوگی وہ علم سے دنیا میں احشاط کرنے والی ہوگی اور جو دور تمہیں دیا جا رہا ہے اصلاح ہدایت سے جو دور تمہارے حصے میں آیا ہے وہ دور امیت کا دور نہیں ہوگا وہ دور وحف کا دور نہیں ہوگا وہ دور جہانی کا دور نہیں ہوگا وہ دور ہی دشمنی کا دور نہیں ہوگا وہ دور انسان خوشی کا دور نہیں ہوگا وہ دور تحریر کا دور نہیں ہوگا وہ دور محل کا دور ہوگا عقل کا دور ہوگا حکمت کا دور ہوگا تعمیر کا دور ہوگا انسان دوستی کا دور ہوگا وہ دور ترقی کا دور ہوگا اس لیے پہلی بار دنیا میں مذہب کی تاریخ میں پہلا تجربہ تھا اگر اس کو تجربہ کہنا صحیح ہو کہ اس سبھی انی پر ایک انیس اور ان پر درمیان جو کئی نظر ہو رہی ہے وہ چیز ہے ایک غلط پہ اور یہ غلط بڑی غلطی یہ تھی کہ اس علم کا رشتہ ٹوٹ گیا تھا اس لیے اصل سیدھے راستے سے ہٹ گیا تھا اس لیے اس ٹوٹے ہوئے رشتے کو بھی یہاں جوڑا گیا ہے جب کو یاد کیا گیا کو یہ گئی غلطی پر اسی کا پیدا کیا ہوا ہے, اسی کا دیا ہوا ہے اور اسی کے رہنمائی میں صحیح طور پر ترقی کر سکتا ہے بتوا کی ترقی یہ پوری جملے کو میں سنا رہا ہوں یہ دنیا کی سب سے بڑی انقلاب آبی انقلاب انگیز اور پہلے دنیا کے داروں نے کبھی سنی تھی کوئی کس کو نہیں کر سکتا تھا اگر عجیبوں اور دنیا کے دانشوروں کو یہ دعوت دی جاتی کہ آپ لوگ پریاس کیجئے اور آپ لوگ یہ بتائیے کہ جو بڑی نانی ہونے والی ہے اس کی پتا کس چیز سے ہوگی اور کس چیز کو اولت دی جائے گی میں ان میں سے ایک آدمی بھی جو اس طبی امید سے واقف تھا اور اس اندی قوم کے مزاج تاریخ سے واقف تھا اور مزاج کے کردار اور جو رول ادا کیا ہے عام طور پر ان سے واقف تھا وہ سب کچھ کہہ سکتا تھا لیکن یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ جو پہلی بیاں ہوگی وہ اخرا کے لفظ شروع ہو ہوف نہیں ہے یعنی اس کا تعلق کاغذ سے ہے اس کا تعلق سے ہے اس کا ساتھ جو قلم کبھی ہے وہ علم نہیں جو نظمی طریقے دلی سے پڑھاتا ہے بلکہ ہی جو قلم کے ساتھoté, ساتھ ہے کاغذ کے ساتھ ہے تحقیقوں کے ساتھ ہے خطوانوں کے ساتھ ہے کدیزوں کے ساتھ ہے نہالیتوں کے ساتھ یہ خلط پہلی بات تو یہ ہے کہ اس سے نئی کا مزاج اٹھا کیا گیا کہ یہ کبھی ہی چینج نہیں ہو سکتا اس لیے سب سے پہلے سے پیغام کیا گیا اس میں خود ڈھانگ لا کے پڑھو تو ہے وہ تمہ ضرورتوں سے تمہاری کمزوریوں سے کیسی تلاش کر سکتا ہے الحمد القلم اب آپ خیال کیجیے کہ قلم کا رسبا اس نے اس سے زیادہ کس نے پڑھایا ہوگا کہ اس ذالا کی پہلی ٹرائی میں بھی اس کو وہ قلم کے جو مولنے سے شاید مکے میں کسی گھر میں ملتا کہ نہ ملتا مگر اس میں شک ہے وہ قلم اگر آپ کو تلاش کرنے کے لیے نکلتے کس نوکر کے گھر ہاں شاہی بہت کم ہے یہ سوچنے کا طریقہ ہے کہ جو کچھ حالت سے حکومت نے کیا ہے بنایا ہے کچھ کیا ہے اس کا جو کچھ کنٹریبیوشن ہے اس نے جو ان کو اس تعلیم پر چھوڑے ہیں یہ تعمیل مرد منزل زیادہ نہیں ہے یہ کنر ہے پہلے اس منظر کو ہٹاؤ پھر اس کے بعد مصیلات کو اچھی تعلیم کرو تو تمام تمام سب ہو جائیں گی ہمارے مسلم قوموں کے بنا دے کہ وہ دماغ سے ان کے لیے جدائت فراہم کرے اور جو دنیا میں یہ تخیرہ پرانا یا نیا پھیلا کو ہے وہ اس کو اپنے اس دانے کے ثبوت میں یا اس مقصد کی تکمیل میں استعمال کر سکے اور استعمال کر سکے تھا میں کی ٹھیک ہے کہ دوسری بات یہ ہے کہ تیرت سازی یعنی کیریکٹر بنائے یونیورسٹی کیریکٹر بنائے کہ وہ کفے جو کے لیے زمین کو بیچنے کے لیے تیار جس کی قیمت ایک کبھی جو ہے جان کسی اور کے لیے ڈالنا ہلکا کام کرنا بہت بلند ہے اور اقبال نے اس چیز کہا کہ دل کی آتاگی شہنشاہی شکم سامان موت دل کی آتا شہنشاہی شکم سامان تیرا تیرے ہاتھوں میں ہے دل ہے شکم ہے تارے لاہو کی اس رسک سے موت اچھی ہے تاحر راہوں کی اس رشک سے موت اچھی جس رسک سے آتی ہو پرواز میں ہوتا ہے دوسرا ہمارے ہمارے جامعات ایسے نوجوان نکلے جو اپنی زندگیاں واپس کریں جو قربانی جن کو جن کو باقاع کرنے میں وہی پیسہ باقا کرنے کی نوکت نہیں آئی لیکن جن کو کسی کے لیے بھوکے رہنے میں وہ لگ سکتا ہے جو کسی کو پیٹ بھر کر کھانے میں یا لائف انجوائے کرنے میں بھی سکتا ہے جن کو کھولنے میں وہ لگ سکتا ہے مادہ جو کسی کو پانے میں لگ سکتی جو اپنی اپنی جوانی کی بہترین توانائیاں اور اپنے ذہن کی بہترین صلاحیتیں اور اپنے جاملے کا بہترین کا بہترین اصیا جو جس کے دامن جس, جس سے اس کی جوڑی بن دی گئی ہے اس کو ملت کی سربلندی کے لیے علم کی سربلندی کے لیے اپنے ملک کو بچانے کے لیے خطرے سے بچانے کے لیے اپنے ملک کو ایک باعث ملت کو ایک ملت اور صاحب پیغام ملت بنانے میں یہ <تصفح> دو چیزیں ہیں ایک تو یہ کہ دل دماغ کو وہ غذا دی جائے وہ روشنی دی جائے جس سے وہ دل و دماغ دونوں مل کر آپریشن کے ساتھ کنفلک کے ساتھ نہیں اسٹرگل کے ساتھ نہیں بلکہ تعاون اور ایک دوسرے کی حفاظت کے ساتھ وہ ان حقائق اور حقائق پر اپنے ایمان کو پختہ کرے بلکہ دماغ کے دونوں کے تعاون کے ساتھ اور دوسروں کا وہ کرنے کا موقع دیں ان کے لیے وہ ذرائع فراہم کریں ان کو مطمئن کریں جی? یہ اور کی بات یہ ہے سیرت شادی یعنی انسانی سیرت کی تشکیل جو وہ لوگ پڑھ کے نکلے جو میں جن کے جن کا جن کی زندگی کا ماحول کوئی ملازمت کوئی آسانی کوئی عزت کوئی عہدہ اور منصب نہ ہو بس وہ دیکھیں کہ اس وقت ملت کو کس چیز کی ضرورت ہے ہمارے ملک کو کس چیز کی ضرورت ہے ملتوں کی عزت اور سربلندی کا بیاض یہی جو کہ اس میں پڑھے لکھے لوگ کتنے ہیں اس میں کتنی یونیورسٹیاں ہیں ہمارے ہندوستان یونیورسٹیوں کی تعداد بہت بڑھ گئی ہے اور میں نے پوری حکومت کے سامنے جب مجھے موقع ملا ان کے تعلیم کے لوگوں سے بات کرنے کا یا ان کے سامنے اپنے خیالات پیش کرنے کا تو ہمیشہ یہ کہا کہ آپ کے لیے یہ بات بالکل تو ظاہر کہ نہیں ہے کہ آپ کے چار یونیورسٹیاں ہیں پانچ یونیورسٹیاں ہیں اصل میں یہ وہ کوانٹٹی تھی کاؤنٹ نہیں کرتی کوانٹٹی کوالٹی آپ کے دیکھیں کہ آپ کس طرح کے لوگ پیدا کر رہے ہیں وہ کتنی تعداد میں آپ سے صاف صفائی کے ساتھ کہتا ہوں آپ ایسے جن لوگوں باہر کے ملکوں میں جانے کے اتفاق جانتے ہیں جہاں وہ کسی ملک کی تاریخ یہ نہیں ہے کسی ملک کی تاریخ نہیں کتنی یونیورسٹیاں ہیں یہ کوتا نظری بہت پرانی ہو گئی یہ کہ وہاں علم کے لیے اپنی زندگیاں پھیلنے میں ریسرچ کے شوق میں تحقیق کے شوق میں علم کو پھیلانے کی کے راہ میں اور اپنی قوم کو ایک باشرور صاحب زمین مہذب اور شائستہ قوم بنانے کے مقصد کے لیے کتنی تعداد میں وہ نوجوان موجود ہیں جو اپنی اپ, اپ, اپ, اپ, اپنے زندگی کی ترقیوں اور سربرندیوں سے آنکھیں بن کر کے اپنی زندگیاں اس کام کے لیے وقف کرنے لیں اب معیار یہ ہے کہ یہ معیار ہونا چاہیے یہ جی بتایا جائے کتنے یہاں نوجوان ایسے ہیں جو ہے جو آنکھ بند کر کے جو دنیا کی تمام آسائشوں سے اور ترقیوں سے آنکھیں بند کر کے اسی گوشے میں بیٹھے ہوئے ٹھوس کام کر رہے ہیں ملت کی سربرندی کے لیے یا اس کے ذخیرے میں کوئی مفید اضافہ کرنے کے لیے یا کسی نئے نظریے کو دریافت کرنے کے لیے یا اپنے ملک کو طاقتور بنانے کے لیے یہ تو حقیقی مقصد ہے اور باقی صرف پڑھا لکھا بنا دینا اور صرف ملازمت کے قابل بنا دینا یہ میں سمجھتا ہوں اب کسی جامعہ اور بالتگاہ کی تعریف نہیں ہے اور میں پورے یقین و اصوق کے ساتھ کہتا ہوں کہ ہمارے وائس چانسلر صاحب اور جو اس یونیورسٹی کے رہنمائی وہ اس پوزیشن کو قبول کرنے کے لیے کبھی تیار نہ ہوں گے کہ ہماری جامعہ کا مقصد اس لیے ہے کچھ پڑھے لکھے نوجوان ہزاروں کی تعداد پیدا ہو جائیں اور وہ اپنے اپنی جگہ فٹ ہو جائیں کارخانوں میں دکانوں میں محکموں میں اور پھر پتہ نہ چلے کہ وہ کہاں گئے اس جامعہ کا مقصد جو ایک ایسے نازک ملک میں ایک ایسے نازک دور میں قائم ہوا ہے یہی ہونا چاہیے کہ اب بچوں وہ اس انتشار کو رفا کرے جو بدقسمتی سے تمام ہمارے اسلامیہ میں تقریباً سو برس کے رونمان ہیں وہ اس کی تاریخ کم سے کم سو برس کی پرانی ہے جب مغربی تحریر ان ملکوں کی طرف آئی اور جب سیاسی ادار یہ شروع ہوا تو اس وقت ہمارے یہاں عقائد اور حقائق کی بنیادیں مل گئی اور یہ ایک ایسی ذہنی کشمکش پیدا ہوئی جس پر بہترین توانائیاں ان ملکوں کے رہنماؤں کی اور ماہرین تعریف کی اور تعلیم مذہب کی شرط ہو رہی ہے یہ ایک ایسی میں اتنی صورت حال ہے جس کو ختم ہونا چاہیے آپ توانائی خاص تعلیمی مقاصد پر اور ملک کی حفاظت اور ملک کی ترقی کے لیے ختم ہونی چاہیے اور حقیقت یہ ہے کہ میں آپ کے سامنے میں یہ کروں گا کہ ادب ہو شائنی ہو انہوں نے لطیفہ ہو حکمت و فلسفہ ہو تحقیق اور تصنیف و تعریف ہو سب کا مقصد یہ ہے کہ آپ کی زندگی پیدا ہو آپ کے اندر ایک نیا یقین پیدا ہو اور آپ کسی سے ملت پیٹ نہیں ہو اور زندگی پیدا ہو میں اس موقع پر شاعر اسلام ڈاکٹر سر محمد اقبال کی شہر پڑوں گا جو انہوں اگر سے ایک ادیب کو مخاطب کر کے کہا یا کسی شاعر کو لیکن وہ ہم پر تو طور پر کاٹر چاہتے ہیں ایسے نظر ذوق نظر خوب ہے لے کی نظر ذوق نظر خوب ہے لے کی جو شے کی حقیقت کو نہ دیکھے وہ نظر کیا اے نظر دو کے نظر خوب ہے لیکن جو شیر کی حقیقت کو نہ دیکھے وہ نظر کیا شاعر کی نوا کے مغنی کے نفس ہو شاعر کی نوا کے مغنی کی نفس ہو جس سے شبل افسردہ ہو صحت کیا شاعر کی نوا کے کہ مغنی کی نفس ہو جس سے شبل افسردہ ہو صحت کیا کہتے ہیں کہ مقصود ہے ہنر تو بھی حیاتیں بدھی میں ہُنر یہاں پر ہنر کے لفظ ٹائم کے لفظ جائل کے استعمال کیا ہے مقصود ہنر تو حیات میں بچی ہے نفت مسلے مسل شرط کیا انہیں کفتیات النفت مسلے شرط کیا پھر انہوں نے ایک بڑی حقیقت بیان کی ہے اور میں اسی پر اپنے شکل کو ختم کروں گا کہ آج ملنے کے اسلام میں پاکستان کو جس وقت ایک لڑکے گلنے کی ضرورت ہے ایک سرب کلینک ایک غرب کلین کی ضرورت ہے ایک کلیم کی ضرورت ہے اور ایک غرب کلین کی ضرورت ہے اگر کلیم نہ پیدا ہو اور آپ کو نہیں پیدا ہوگا تو ضرب کلیم کی ضرورت ہے اس لیے کہ قوموں کی کچھی اس کے بغیر تعلق تک نہیں پہنچی اور جن حالات ہم گزر رہے ہیں وہ ایک موجودہ کے طالب ہے اور وہ موجودہ اسلام کے بجی پیغام میں غسبر ہیں بے موجودہ بے, بے, بے موجودہ میں وہ قوم ہے بے موجودہ دنیا میں ابھرتی نہیں قومے جو ادھر پہ کلیمی نہیں رکھتا وہ غلط بے موجودہ دنیا میں ابھرتی نہیں قومے جو ادھر پہ کلیمی نہیں رکھتا وہ غلط کیا میں اس وقت اگر چلا جاؤں گا آپ کے جن دن, دن کا مہمان ہوں لیکن جامع آپ کے پاس چھوڑ جاتا ہوں جامعہ کے ذمہ داروں کے حوالے کرتا ہوں جو امین ہے یقینا اور آپ کے بھی حوالے کرتا ہوں جو ذائق ہیں کہ آپ اس وقت پاکستان کو ٹیکس ادھر پہ کی ضرورت ہے اس اور پاکستان کو اسلام کے حقائق عقائد پر ایک ایسے نئے یقین کی ضرورت ہے جو صرف پاکستان کی حدود کے اندر نہیں بلکہ ان ارب قوموں اور ملکوں اور ان مسلمان ملکوں کو بھی ایک نئی روح سے آچنا کرتے ان کے اندر زندگی کی ایک نیا کرنٹ دوڑا دے ان کے اندر ایک نئی بجلی ان کے ربوں میں دوڑا دے اور ان کے پھول کو وہ حرکت میں لے آئے اسلام کے حقائق و عقائد پر ایک نیا یقین ایک نیا اعتماد ایک نیا سلور ایک نیا نشہ ایک نیا بمل عمل ایک نیا حوصلہ اور جس کو اخبار شرط اندیشہ کہتے ہیں ایک نئی شرط اندیشہ ایک نئی ای شرط ای کردار اور ایک نیا جب جس کو وہتاب کا جذبے ٹورو کہ ضرورت ہے جو ان کی سوچی فون ہوئے آمد جن مرکز اور جن کے قدم بھی ڈھک لگا رہے ہیں اور جن کے دل بھی ڈھک لگا رہے ہیں ان کو ایک نئی زندگی اور ایک نئے جوش سے آسنا کرتے ہیں آپ کی ذمہ داری آپ کے حدود تک محدود نہیں ہے بلکہ آپ کی ذمہ داری کیونکہ آپ کا دنیا کا سب سے بڑا اسلامی ملک ہے جہاں مسلمانوں کی سب سے بڑا عمر بر صبیر کو شامل کر کے کہتا ہوں کہ یہ بر صبیر مسلمانوں کی سب سے بڑی تعداد رکھتا ہے آپ کا یہ فرض ہے کہ اگر آپ سیاسی طور پر ہر جگہ نہیں تو آپ کم سے کم فکری طور پر اور علی طور پر آپ اسلامی ممالک کو ایک عیسائی ممالک میں ایک نیا جوش اسلامی جوش پیدا کر دیں اور اسلام کو ان کا اعتماد بحال کریں اب وہ یہ سمجھے کہ اسلام اس طرح یافتہ دور میں اور ٹیکنالوجی اور سائنس کے دور میں اسلام چل سکتا ہے کا ثبوت آپ کو دینا ہوگا یہی ملحم ہے جو فائد اعظم نے کہے تھے یہ ایک لبارٹری ہے پاکستان ایک معمر اور تجربہ گاہ ہے اسلامی نظریات کا جو یہ ثابت کرے گے کہ اسلامی نظریات اس زمانے میں چل سکتے ہیں اور کامیاب ہو سکتے ہیں میں الفاظ کے ساتھ اپنی کرنے کرتا ہوں آخر شکریہ ودیالہ کرتا ہوں وائس صاحب کا بھی اور اس کے سب لوگوں کا بھی جو شریک رہے ہیں اور آپ ہاں تک کبھی کہ آپ نے بڑی دلچسپی اور بڑی سنجیدگی سے میری بات سنی اور بے ابھی معاف ہو تو میں آصف میں اقبات کروں گا کہ اگر مجھے اندازہ ہوتا صورتحال کا تو میں فائدہ چانسل صاحب سے یاد کرتا کہ ہماری یہ بہنیں ہماری یہ عزیز خواتین اور جو بویا ملت کی بیٹیاں تو کرین ملت یہ ان کے بیٹھنے کا ایسا انتظام ہو جو اسلامی روایات اور اسلام کے معاشرے کے زیادہ مناتے اور میں اس کو اس کا خلاف کوئی احتجاج نہیں کرتا لیکن میں صرف توجہ دلاتا ہوں کہ آئسا اس کا لحاظ رکھا جائے اس لیے کہ میں اس پر تکلیم طور پر ایمان نہیں رکھتا میں نے شکاگو میں بھی یہ بات کہی میں نے امریکہ میں بھی اپنی مسلم خواتین کے سامنے جو اعلیٰ تعلیم یافتہ ہیں ان کے سامنے بھی یہ بات کہی انہوں نے یہ بات بڑی غندہ پیشانی کے ساتھ سنی اور مجھے امید ہے کہ آپ نے جو گندہ پیشانی کے ساتھ سنی ہوگی اور اس میں اسلام نے جو حدود قائم کر دیے ہیں وہ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ پچاس برس پہلے کی یا سو برس پہلے کی کا جو تمدن تھا وہ میں ہی اس زمانے میں نافذ ہونا چاہیے لیکن اسلام نے جو حدود قائم کر دیے ہیں جو اصول رہنما اصول دیے ہیں اس کا تھوڑا بہت خیال رکھنا چاہیے ان سات کے ساتھ میں نے چاہتا تھا کہ میری تقری اس پر خت ہو اس لیے میں اراد اس کے بعد پھر لگوں گا تاکہ اگر تھوڑی سی تھوڑی سی ترمی یا اس میں کچھ جدواری پیدا ہوئی ہوئی پیدا ہوئی ہوگی وہ بھی رفا ہو جائے کہ میں یہاں اگر اس نے اپنے نظیر ان پرانے چہروں کو ان چوڑی پیشانیوں کو جو اچھے مستقبل کی پیشینگوئی کر رہی ہیں اور جن کے شکلوں میں ہماری تحری بننے والی تحریر لکھی ہوئی ہے اور جن کے اندر میں سے لے کر جاؤں. نادر ادو تقاریر اور کلام شاعر بزبان شاعر کے دو منفرد سلسلے ندا الاسلام کی سٹ اور کاروان سکن کی سٹ سیریس ترتیب و پیشکش عبد المتیم منیری دارالمعارف امین الدین روڈ منیر آباد بھٹکل این کے پن کوڈ نمبر پانچ آٹھ ایک تین دو انڈیا ای میل کا پتہ بھٹکلیس ڈاٹ